خطبہ نمبر اکیاون آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جب معاویہ کے ساتھیوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ہٹا کر صفین کے قریب فرات پر غلبہ حاصل کر لیا اور پانی بند کر دیا بسم اللہ الرحمن رحمان رحیم و محل مقبور دیکھو دشمنوں نے تم سے غذائے جنگ کا مطالبہ کر دیا ہے اب یا تو تم ذلت اور اپنے مقام کی پستی پر قائم رہ جاؤ یا اپنی تلواروں کو خون سے سیراب کر دو اور خود پانی سے سیراب ہو جاؤ در حقیقت موت ضلعت کی زندگی میں ہے اور زندگی عزت کی موت میں ہے آگاہ ہو جاؤ کہ ماویہ گمراہوں کی ایک جماعت کی قیادت کر رہا ہے جس پر تمام حقائق پوشیدہ ہیں اور انہوں نے جہالت کی بنا پر اپنی گردنوں کو تیرے اجل کا نشانہ بنا دیا ہے